کیف یقون المشرقین احدن ان دا اللہ و ان دا ہی ان مشرقوں سے کیسے عہد باقی رہے اور انہیں سہولتیں کیسے دی جائیں ان کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے پاس اب کیسے باقی رہے کہ یہ سازشی ہیں کیفا کیسے عہد باقی رہے یقون شرقین عہدن مشرکوں کے لیے عہد باقی رہے ان اللہ و ان اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک چونکہ جو بغاوت ایک دفعہ کر دے اس پر آپ بتائیے دنیا کبھی بھروسہ کرتی ہے کبھی غدار کو دوبارہ توبہ کرنے کے بعد مہلت دی جاتی ہے لیکن اسلام نے تو انہیں مہلت بھی دی کہ توبہ کر لیں ملک چھوڑ دیں یا توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں لیکن جب وہ نہ توبہ کرنے کو تیار ہیں نہ ملک چھوڑنے کو تیار ہیں بلکہ ان کا مشن ہے کہ اسلامی سلطنت کو کھوکھلا کرنا تم عند المسد الحرام ہاں وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد کیا بنی کنانا کی ایک شاخ ان سے تم اپنا معاہدہ نو مہینے تک برقرار رکھو کہ انہوں نے اس معاہدے کو توڑا نہیں ہے اور باقی سب تو معاہدہ کرنے کے باوجود خوب انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں فمستقام لَكُمْ پس جب تک وہ تمہارے لیے معاہدے کو قائم رکھیں فسطیم الخم تو تم ان کے لیے معاہدہ قائم رکھو تم مت توڑو ان اللہقیم بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے تو معاہدے کی پابندی کرنے والا پرہیزگار ہوتا ہے کئی فا ان سازشی لوگوں کے لیے عہد اور امان کیسے باقی رہے وہ این یلو علئی کم حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ تمہارے خلاف وہ دشمنوں کی مدد کرتے ہیں لا یل قبو فی کم اللہ ما <زِمَّة> اور تمہاری دشمنی میں نہ تو رشتے داری کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی معاہدے کا خیال رکھتے ہیں مختلف جنگوں میں کافروں نے یہودیوں کی مدد کی عیسائیوں کی مدد کی مختلف قبائل کی انہوں نے مدد کی کم بی افواہہم وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرنا چاہتے ہیں یعنی باتیں اچھی کرتے ہیں اور پیچھے سے سازش کرتے ہیں وہ تا اور ان کے دل انکار کرتے ہیں وہ دل سے تمہارے دشمن ہیں وہ اکثر فاسقون اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں نافرمان ہیں ہے اشتعو آیات اللہ سمنن قلیلا ان میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں جو حرم شریف کے آس پاس رہتے ہیں انہیں بھی نکلنے کا حکم ہے اور مشرقین مکہ بھی ہیں تو اشاعت فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی ذلیل دولت کے حصول کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا فو سوق دو ان سبھی اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا ان نہم سا اما کانو یا بے شک وہ بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے لا یار قبول ذمہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ مومن کے بارے میں رشتہ داری اور کوئی معاہدے کا لحاظ نہیں کرتے بس جب موقع ملے تو وہ اپنی دلی خباست کو ظاہر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا مسلمانوں کے مرکز میں رہنا انتہائی خطرے کی بات ہے وہ اولا اکم اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں فعم تاب پھر اگر وہ توبہ کریں وہ اقوام والا نماز قائم رکھیں توبہ کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ایمان لے آئے تو اس کا سب سے پہلا ذریعہ نماز ہے یعنی مومن اور مشرق میں سب سے بڑا فرق وہ نماز ہے کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان کہ جو نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی پنج وقتہ نماز پر توجہ دی جائے اور نماز توجہ سے خوش و خدو سے مکمل پڑی جائے اطمینان سے پڑی جائے جہاں ہم کھانے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں جہاں ہم کاروبار کے لیے اپنا کتنا وقت دیتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں ہم وقت دیں تو پوری توجہ سے دیں انشاءاللہ اللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا آتا وہ زکاتا اور وہ زکاة دیں۔ دے فیخوان کم فدین فی پس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اب تم انہیں قتل نہیں کر سکتے وہ نفر صرف قتل نہیں کر سکتے یہی نہیں بلکہ تمہارے دینی بھائی ہیں یعنی اب ان پر کوئی لانت ملامت بھی نہیں کی جا سکتی بلکہ یہاں تو یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی کافر ایمان لے آئے تو تمام صغیرہ و کبیرہ گنا معاف ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے اور نفصل آیاتی اور ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں قومی یا علمون اس قوم کے لیے جو جانتی ہے وہ انسو ایمان اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے معاہدے کو توڑ دیں وہ تعانوفی دینک ایمان لانے کے باوجود تمہیں دین میں تانا دیں دین پر اعتراضات کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے فقاتلو امت القری پس تم کافروں کے سرداروں کو قتل کر دو یعنی ان کے بڑے لوگوں کی گردنیں اڑاؤ تاکہ کسی کی ایسی نفاق کی جرت نہ ہو مناد یہ کہ کوئی دشمن کا جاسوس ہو اور وہ بظاہر ہمارا بنتا ہو اور وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہو تو اسے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ تو فساد پھیلا رہا ہے ان نہم لا مان الحم لا اللہ بے شک ان کے لیے کوئی معاہدہ باقی نہ رہا کیونکہ یہ سازش کر رہے ہیں تو ان کے بڑوں کو قتل کرو لا الحم تاکہ یہ باز آ جائیں اللہ تو قاتل نہ قومن اے مسلمانوں کیا تم اس قوم کو قتل نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا وہ ہمخراجر رسولی اور اسلام کے خلاف ایسی غداری اور ایسی بغاوتیں کی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کی کوشش کی اور ہجرت پر مجبور کیا وہم بادا او کم مرہ اور جو انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے جو سازشیں کی ہیں یہ سب ان کی طرف سے پہلے ہوا ہے وہم اور وہ بادا او اول مرہ شروع ہی سے تمہارے خلاف ابتدا کرنے والے ہیں تو ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے تم تو اپنی سیفٹی کے لیے کام کر رہے ہو اب تک کیا تم ان سے ڈرتے ہو مطلب آپ سمجھے کہ کسی ملک پر کوئی دشمن کی فوج جو قبضہ کر لے پھر وہاں کے لوگ جو ہے اس دشمن کی فوج کو خودکش حملوں سے اڑائیں تو کہا جائے جناب یہ دہشت گرد ہے تو کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی جیسے فلسطین تو اسرائیلی ریاست جو بنائی گئی ہے یہ ناجائز ریاست ہے مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا اب اس ریاست کے خلاف چھوٹے چھوٹے بچے اگر غلیل سے پتھر ماریں یا وہ خود کش حملہ کریں تو یہ فلسطینیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں تو آزادی کی جد و جہد اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں تو ظلم کی ابتدا تو ظالموں کی طرف سے ہوئی ہے وہ تو مظلوم ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں اتشو ہو کیا تم ان سے ڈرتے ہو فلاح احق ان تکشو ان تم اگر تم مؤمن ہو تو اللہ تعالی سے تمہیں ڈرنا چاہیے لوگوں سے ڈرنے کے بجائے تم اللہ سے ڈرو ان سادشی لوگوں کو قتل کر دو اللہ, اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا وہ یوک ذہن اور انہیں ذلیل رسوا کرے گا وہ یون سر کم علیہ اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا وہ یش کی سدور مومین اور مومن قوم کے سینوں کو اللہ شفا عطا فرمائے گا یعنی ان کے رنج اور غم دور ہو جائیں گے وہ یوز ہب غیب اور دلوں کے افسوس اللہ تعالی دور کر دے گا جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو پچھلے زخم مسلمانوں کے ٹھیک ہو جائیں گے مسلمانوں کا دکھ اور درد دور ہو جائے گا اللہ مَنْ اللہ اور اللہ تعالی جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا اللہ علیم اللہ علم والا حکمت والا ہے ام حصب تم انت رکھو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے تمہارا امتحان اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی ولمّا يعلم اللہ الذين حالانکہ ابھی تک اللہ تعالی نے ان کی آزمائش نہیں لی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں یعنی مجاہدین کا امتحان ہوگا صرف دعو سے کام نہیں چلے گا بلکہ امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے ولم یت خدو مندو نلہ ہی ولا رسول ہی ولن منی اور ان لوگوں کا بھی امتحان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بناتے تو امتحان ہوگا کہ یہ اس بات میں سچے ہیں واقعی دشمنوں کو دوست نہیں بناتے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں یہ امتحانات تو یہ آزمائش ہمارے ساتھ بھی روز جاری ہیں روزی کے مواقع کم ہو جانا حلال ذرائع مشکل ہو جانا حرام پاؤں میں آنا بے حیائی کے مناظر اس قدر عام ہو جانا پھر بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کریں جھوٹ اس قدر عام ہے لیکن ہمیں حکم ہے کہ جھوٹ سے بچیں تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دعوی تو یہ کرتے ہیں کہ اسلام کی خاطر اللہ کی محبت میں ہم اپنی گردن بھی کٹا دیں گے یہ دعویٰ ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے اللہ کی محبت میں حرام نہیں چھوڑتے اللہ کی محبت میں نماز کی پابندی نہیں کرتے و اللہ تعملون اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے